السّلام ورحمۃ اللہ و رحمت الرحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معتوح حسن سکن خارن غلامی میردانی شہد و خاران باغ تم سب سے مثلی سلام سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار باب کی طافق الحمد باب الطلاق اندر نمبر چار عبل مبارکہ ہم تک اس میں طلاق کی جو دو قسمیں بتایا تھا ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن تو اللہ کے کے بارے میں بیان کریں کہ طلاق میں رجوع کا لفظ رجوع کس کی طرح کیا جاتا ہے ہاں اددے کے دوران البتہ لوگوں کو البتایا عام طور پر طلاق رضی میں ادہ تین مہینے کا عام طور پر ہوتی ہے تو اسی تین مہینے کے اندر اندر جو ہے مرد رجوع کریں تو پھر یہاں خاتون کی رض شرط نہیں ہے طلاق رضی میں مرد رجوع کریں ہاں یہ رجوع کی مختلف ترقی بتا رہے ہیں رجوع کرنے شرم میں یہ خاتون پھر اس مرد کے دو کے سے رہیں گے اور اس میں طلاق رضی میں ادے کے اندر رجوع کرنے سرم میں اس خاتون کی رضامندی شرط نہیں ہے لیکن پورا ہونے کے بعد اگر مرد رجوع کریں تو اس کے پھر رجوع تو شمار نہیں ہوگا پھر اس رم نو خاتون کی رضامندی بھی شرط ہے اور آسر نو نکاح پڑے گا مار رکھے گا یوں سمجھو ایک دوسری شادی ہے تو شادی فرماتے ہیں وہ بھی طلاق رجیے طلاق رضی میں رجوع کے لیے کافی ہے کفا کافی یقین ہے قمرت کا ہے رجاتوں کہ میں نے رجوع کیا تیرے طرف یعنی پھر میں میں نے رجوع کی مطلب کیا میں نے اپنے طلاق کو کینسل کیا اور میں تجھے دوبارہ زوجہ حصت کے حیثیت سے رکھنے کے لیے تیار ہوں استعمال اس کے ذہنی اور فکری کا اعلان کریں تو وہ بولے گا رجا تو کہ میں نے رجوع کیا تیرے طرف یعنی میں نے تم کو واپس بلایا رجوع کیا یہ معنی میں اور راجا کی کا مانو یہ میں نے تیرے طرف رجوع کیا یعنی تو اس کو پھر سوچے کی حصے پر میں رکھ رہا ہوں ہاں جی اور جو طلا دے دے وہ کینسل کر دیا ہاں جی یہ زبان سے کہا میں نے رجوع کیا بولا ہماری بات زبان میں میں نے رجوع کیا بول دیں تو ان تلا کے حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ ہاں یا جو ہے اس کو اس کو بوسہ دے دے ہاں جہ چمیں اور یو یا اس کے کسی بھی اعضاء کو چھوئے اور یوں جامعہ آ یا اس کے ساتھ جا جائے رابطہ کرے محسوس رابطہ کرے ہاں جی تو ان تمام صورتوں میں جو ہے اب ضرور یہی رجوع عمل ایک رجوع زبانی ایک رجوع عمل ہے کیونکہ فرماتے ہیں بھائی تو طلاق دیا ہوا ہے کیا طلاق کے حالت میں یہ چیزیں جائز ہیں فرماتے ہاں طلاق رجی میں جائز طلاق وائن میں عورت کی اجازت کے بغیر اس کے رضا کے بغیر جائز نہیں ہے لیکن طلاق رجی میں جائز لان طلاق رجی کیونکہ طلاق رضی لا یو حرج محرام قرار نہیں دیتے وطیہ میاں کو اپنے زوجہ کے ساتھ جن سے رابطہ وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے جو ہے کوئی بھی میاں بیوی والے تعلقات میں سے کچھ بھی منع نہیں کرتا ہے من المباشرات دوسرے بھی تعلقات کی کوئی بھی صورتیں ہیں رجحانے کے صحت سے میم کے نکلے سے کوئی بھی تعلقات ان پر حرام نہیں ہے ادے کے دوران البتہ والی حاجت بھی اور ان طلحے کے دوران اگر رجوع کریں تو کوئی ضرورت نہیں ہے طلاق جی میں نکائیں اثر نو نکاح پانے کے ضرورت نہیں ہے اگر ادے کے اندر رجوع کریں تو ہاں جی البتہ ادا جو والے میں ادا تین دفعہ پاک ہونا ہے ماہانہ تکلیف آ, آ, آ کے تین دفعہ پاک ہونا تین دفعہ پاک ہونے کے بعد اردا ختم ہو جاتی ہے اردا پولا ہو گیا ہاں لیکن پہلی دفعہ دوسری دفعہ جب پاک ہو گیا ابھی تک تو ادا ختم نہیں ہوا تین دفعہ آ کے پاک, پاک ہونے کے بعد اب اردا ختم ہو گیا اب خاتون کی رضامندی کے بغیر وہ مرد اوشیر مقمل مکمل طور پر حرام ہو گیا ہاں خاتون دوبارہ سے زندگی گزارنا چاہیں مرد گزارنا چاہیں پھر تو ادا ختم ہونے کے بعد ازن و نکاح پڑھنا بھی واجب ہے ہاں اور دونوں کی رضامندی بھی شرط ہے <خخ> بولا ہاں تک کوئی ضرورت نہیں پھی طالا میں اللہ تجیز دوبارہ اصل نو نکاح پانی کی ضرورت نہیں ہے البتہ ادے کے دوران رجوع کرنے کی صورت میں ضرورت نہیں ادا ختم ہونے کے بعد رجوع کریں تو طلا نکاح کی ضرورت ہے ولا تجوز و تو البتہ مرد سے کہہ رہے رجوع کرنے مرد کے لیے جائز نہیں لمن من تجویز اس کو دوسری کی اور سے شادی کرنے کو روکنے کے لیے اس کو رجوع کریں ولا رغبات لو جب اس ملت کو اس خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے کی کسی قسم کے رغبات اور شوق نہیں ہیں اس کے کوئی خواہش اور نہیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے اس کے دل میں کسی کی راغبت اور خواہش نہیں ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ولا رغبت علوم اور اس مرد کو کوئی رغبت نہیں ہے فیا اس خاتون کے سلسلے میں یعنی وہ عدیل سے اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہیں صرف اس کو تنگ کرنے کے لیے اس نے جو ہے رجوع کیا تو یقینی بات ہے رجوع نہیں بتا وہ سوچے شادی نہیں کر سکتے ہیں. اسی مرد کہیں بھی بن کے رہے گا تو اسی سورج میں اس کو تنگ کرنے کے لیے رجوع کرنا یہ حرام ہے لا جز یعنی حرام ہے مرد کے لیے تنگ کرنے کے لیے نہیں آگاہ اگر دونوں کو پشمان ہو گیا طلاق چونکہ مرد نہیں آجائے تھا تلاغ ریزی میں مرد نے طلاق دیا خاتون نے طالب مانگا نہیں ہے مرد نے طلاق دے دیا تو اسی سورج میں جو ہے اگر وہ خود رجوع کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے کیے پر پشمان ہے ہاں جی ابھی سچی زندگی گزارنے کے لیے ہاں جی نہ تو پھر عرجو کرنا صحیح ہے لیکن تنگ کرنے کے لیے رجوع کرنا اور خود شادی سے رونے کے لیے رجوع کرنا یہ حرام ہے اللہ تعجی الجائش نے یعنی حرام ہے آخر متیں مطلب بجوز لمطع قاتر جائز ہے طلاق ریجو والے خاتون کو ہاں اطیہ کے دوران البتہ ان تتشہ و منتظینی خود کو ایسی شکل صورت یعنی بنا و سنسار کے لحاظ سے اس طور طریقے سے رہیں کہ مرد کو جو ہے شوہر کو اس کے بارے میں شوق پیدا ہو جائے یعنی اس طرح جو بھی بنا سنسار کر کے رکھیں جب زینت اس طرح رکھیں کہ مرد کو اس کے طرف دوبارہ شوق پیدا ہو جائیں و تتزین خود کو اس طرح مزین رکھیں اچھے لباس میں خوش وغیرہ ہر چیز استعمال کر کے فہذ لندہ اس اردے کے دوران طلاق ریجی والا ایسا کیوں کریں لیے راجیہ ہاتھ تاکہ مرد رجوع کریں اس خاتون کی طرح تاکہ رجوع کریں اس خاتون جو اس کے شعرا اگر یہ خاتون خود چاہتے ہیں اس مرد زندگی گزارنا لیکن مرد نے جبری اس کو طلع دے دیا تو اس میں وہ اردے کے دوران خود کو بنا و سنسار اس کے نجائز سے بناو و سنسار کر کے رکھیں تاکہ مرد اس طرف رجوع کریں اور ان کی جو زندگی جو طلاق قدر سے ختم ہونے کا خطرہ تھا وہ دوبارہ بحال ہو جائے <تصفح> فلاح اللہ لیکن مرد نے اس اردے کے دوران رجوع نہیں کیا وہ ان اور ختم ہو گئی اندہ تو اس خاتون کے اندہ جو طالبان تین مہینے بنتا ہے تین دفعہ تو ہو گیا پاکی ہو گیا تو پھر جو ہے اور اردا پورا ختم ہو گیا تو سارا طلاق و تو پھر ہو جائے گی اس خاتون کا طالب بھی باعین اب یہ طلاق طالا کے بائن ہو جائے گا اردا ختم ہونے کے بعد تین مہینہ تعریباً پورا ہونے کے بعد یعنی تین دفعہ پاکی ہونے کے بعد اور پاکی ہو ہونے کے بعد جو ہے اب یہ طلاق طالق بائن ہو جائے گا اب طلاق بائن ہونے کے بعد فین ارادہ اب یہ مرد دوبارہ چاہیں اگر ارادہ کریں ہاں اس خاتون کی زندگی گزارنے کا زوج جو ہے اس کی معیار ادا ختم ہونے کے بعد تو پھر احتاج محتاج ہوگا الکاحن مجدد ان اثر نو نکاح پرنے واجب ہے اثر نو نکاح پر نکاح مجدت کے محتاج ہوا یعنی اثر نو نکاح پرنے پڑے گا ادا ختم ہونے کے بعد طلاق رجیم وحیل وحیل عدت طلاق البین اور طلاق بائن کے ادے میں بھی ہیں بطع دن پہلی طلاق اطالقہ دن یا دوسری طلاق میں بھی ہاں ایسے ہی یہ احتاج محتاج اللہ نکاح زندگا عصل نو نکاح پڑھنے کا یعنی طلاق رجینی بائن ہے اس میں بھی اگر یہ مرد دونوں راضی ہو جائیں بھی, بھی راضی ہو جائیں دوبارہ زندگی کا نکاح تو طلاق کے بعین میں تو ادے کے اندر بھی مرد رجوع کریں تو بھی اثر نو نکاح پڑھنا پڑے گا طلاق بائن میں ادے کے بعد بھی جو ہے ہونے کے بعد بھی ہاں جی وہ دونوں زندگی گزارنا چاہیں تو اثر نو نکاح پڑھنا پڑے گا طلاق بائن میں یہ کہہ رہے ہیں وہ کا طرح محتاج ہے اللہ تجن جی کا عصل نو نکاح پڑھنے کا تعین رضیۃمرت اگر خاتون چاہیں یعنی طلاق بائن میں بھی اگر خاتون چاہیں اس میں زندگی گزارنا تو پھر عصر نو نکاح پڑھنے پڑے گا فوائدے کے اندر دوبارہ زندگی گزارنا چاہیں گے یاحدہ ہونے کے بعد وہیں لم طرزہ اگر خاتون نہ چاہیں کیونکہ یہاں خاتون کو مکمل حق حاصل ہے طلاق کے باعث میں ہاں جی ادے کے دوران بھی احدے کے بعد بھی دونوں صورتوں میں خاتون کی رضامندی طلاق کے راضی میں ادے کے دوران خاتون کی مرضی نہیں مرد کی مرضی چلتے طلاق کے باعث میں ادے کے دوران بھی ادے کے بعد بھی خاتون کی رضامندی شرط ہے. خاتون راضی ہو جائیں تو آج سر انہوں کا پڑھ کے یہ دونوں زندگی ساتھ گزار سکتے ہیں البتہ پہلی یا دوسری طلاق ختم ح ہوتے ہیں فلا اور اگر وہ علم اگر خاتون راضی نہ ہو جائیں فلا یعنی پھر تو آنج پھر نکاح نہیں کر سکتے پھر ترجیح نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں طلاق رضی باعل میں خاتون کی رضا منظر اور پھر رجٔتی اور طلاق راضی میں لیکن طلاق راضی میں جہاں مدرجو کر سے اندے کے دوران لا الطف نہیں دیکھا جائے گا الہ رضا خاتون کی رضا کو خاتون ہیں نہیں, نہیں دیکھے گا عیدے کے دوران البتہ مرتبہ عیدے کے دوران رجوع کا نشہ ہے تو خاتون کی رضمندی نہیں دیکھا جائے گا طلاق کے میں لیکن طلاق کے بائن میں تعدے کے دوران بھی ان کے بعد بھی خاتون کی رضمندی شرط بولے ماتا اور طلاق کے ریچی میں بتا رہے اگر فوت ہو جائے احاطو میاں بےبی میں سے کوئی ایک فی ایا ملعت رجیہ طلاق رضی کے ادے کے دوران اگر میاں بےبی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائیں۔ تو چونکہ ان دونوں کے درمیان میں امبیگی والے تعلقات جائز تھا ان کے لیے ہاں جی جب چاہے رجوع بھی کر سکتا تھا لہٰذا یا توار تو جو بھی فوت ہو جائے گا دوسرا اس کا وارث ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کا وارث ہوگا ایک دوسرے کو اپنا اپنے حقوق کا ارس مل جائے گا وکانفع کا تو اور ہی اس خاتون کا خرچہ کما کانت طلاقی طلاق ریزی والے خاتون کا خرچہ کما کا نظب نکاح جس رکال قبل طلاق سے پہلے مرد کے ذمہ تھا اب طلاق کے بعد بھی طلاق رجی کے اردے کے دوران پورا پورا خرچہ مرد کے ذمہ ہے جو عام آدھا زندگی میں عالم زندگی میں مرد کے ذمہ ہے طلاق رجی کے اردے کے دوران بھی مرد پر پورا پورا خرچہ ہے نقا نندا تو ہے اس خاتون کا خدشہ ہو رہا تماکانہ جس طرح پہلے تھی قبلہ تعالیٰ تلا سے پہلے وہی خرچہ خورا ہونے پکا طلاق کے بعد بھی مرد کے اوپر ہے ادا تمام ہونے تک آگے خرم طلاق رضی والے خاتون کو کہہ رہے بلا یہ جو جائز نہیں اخراج جو نکل جانا گھر سے واحد المۃ اللہ کا طلاق رضی والے خاتون کا گھر سے نکل جانا من بیت ہی اپنے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے شوہر کے گھر میں ہی رہیں گے ادا پورا ہونے تک حالانکہ ہمارے اور ہمیں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے طلاق ہو گیا بس اپنے بھائی اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاتے ہیں جبکہ کہ شہری طور پر طلاق کے بائن میں چلے جانے کا حکم ہے طلاق کے میں شوہر کے گھر میں رہنے کا حکم ہے ادا تمام ہونے تک تاکہ وہ رجوع کرنے چاہیں تو رجوع کر سکے اللہ حرمات انطاطیہ یعنی خاتون شوہر کے گھر میں رہیں گے مرد کے لیے جائش نے طلاق کے والے عورت کو خاتون کو اپنے گھر سے نکالیں بلکہ گھر میں رہنے کا حکم ہے اور تمام خرچہ خوراک اس کو دینے کا حکم ہے علا البتہ انتہا تا وہ خاتون مرتکب ہو جائیں بے فائشن کسی بڑی گناہ کا ہ کسی بڑی گناہ وہ بڑی کا وہ مرتکب ہو جائیں کوئی بڑے کو غلط کام کا شکار ہو جائیں کوئی کوتاہی کریں تو اس رمر اس کو گھر سے نکال سکتے ہیں ورنہ نہیں نکال سکتے وہ یہ اور خاتون کے لیے بھی حرام ہے الخروج نکال جانا من البۃ تلزی شوہر کے اس گھر سے کا نس جس میں وہ تلاش سے پہلے رہا کرتی تھی علہ البتہ جب اس کو گھر سے باہر جانے پہ مجبور ہو کسی نہ کسی کام سے و ہو تو یہ گھر سے نکلے گی ہاں جی ضروری کام کے لیے نکلے گی وہ تر اور پلٹ کے آ جائیں ہاں جی دوبارہ اس شوہر کے گھر میں پھر حاضلت اسی رات کو اسی رات واپس آئیں قبل فجری تو لوہی فجر سے پہلے صبح شادی سے پہلے پہلے شوہر کے گھر میں واپس آئیں جس جو بھی کام ضروری کام سے چلا گیا ہو بنا یہ اور اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے تبھی رات گزارنا غیر اب ہیں اپنے شوہر کے اپنے گھر کے غیر میں جس گھر میں وہ پہلے رہتے تھے مثلا جو گھر شوہر کے گھر شمار ہوتا ہے اس گھر کے غیر میں اس کو رات گزارنے جائز نہیں ہے البتہ کے دوران جب تک وہ اردا پران ختم نہ ہو کے رچی میں وہل اردت الباعین تین جب کہ طلاق بائن والے ادے میں کبھی کبھار وہاں بھی اردا کی ضرورت پڑتی ہے تو یاجوز اللہ وہاں تو خاتون کے لیے جائشہ الخروج نکل نکال جانا اے نشاج جہاں چاہیں وہ آزاد ہے وہ ہاں جی ہمارا ہاں کو طلاق رجی والے خاتون کو گھر میں رہنے کا حکم نہیں ہے ہاں جی وہ اپنے ماں باپ کے گھر طلاق ہو گیا جا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے مرد کے لیے اس کو اپنے مام باپ کے گھر بھیجنے میں کوئی گناہ نہیں وہل <تصفح> وحی بائنے سے طلاق بائن کے د میں یہ جو اللہ خاتون کے لیے جائز ہے الخروج نکال جانا اے نشاد جہاں چاہیں اما کا اندر حامل البتہ اگر خاتون خوا طلاق ریزی ہو خواہ بائن ہو اگر حاملہ ہو تو خاتون حاملہ ہو ان کا حاملہ واجب تو واجب ہے اللہ اس خاتون کے لیے یعنی مرد کے اوپر واجب ہے اس خاتون کو دینا نہ ہوگا تو خرچہ خوراک بنا الماخو لکھانے کے چیزیں ولمبوس لباس و سکنا بیٹھنے کی جگہ مکان وغیرہ کب تک کہ حتٰ تازہ ہم یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے یہاں تک کہ وہ خاتون اس بچے کو دینے اور بچے کی ولادت تک جو ہے خاتون کے پورا پورا خرچہ پہننے کی جگہ تمام لباس ہر چیز جو ہے جس طرح عام حالت میں تھی ابھی بھی جو ہے اس کا کے اوپر یہ تمام ذمہ داری ہیں بچے کی پیدائش تک کیونکہ اس سب میں خاتون کے ادا بچے کی پیدا کر حاملہ انسر میں اردا جو ہے بچے کی ولادت تھی خواہ وہ ایک دن کے اندر پیدا ہو دن کے اندر ولادا ختم ہو گیا خواہ 600 سات مہینہ لگ جائے تو چھ مہینے تک اس کے اردے کی, کی مدت باقی رہے گا اس جو ہے اس دوران میں جب بچہ حامل ہے تو خواتین خواہ وہ خاتون حاملہ تو خوات اللہ تعالیٰ کے رجی ہو یا بائن ہو دونوں صورتوں میں مرد کو جو ہے اس بچے کی ولادت تک اس ماں کو پورا پورا خرچہ دینا بہنے کی جگہ اور کھانے پینے ہر چیز دینا واجب ہے تو واش جو ہے اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں ان اللہ ہم بڑھیں گے